الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے اشعاطی دارے مکتبت المدینہ کی شائع کردہ نماز کے احکام سے روایت پیش کرتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عظمت علی شان ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین بار درود پاک پڑا اللہ تبارک کا وطالیہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گنا بخش دے اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں بھی خوب خوب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے الحمد للہ سما الحمد مدنی مذاکرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے تلاوت و ناگ کے ساتھ الحمد مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ عز اوبی وین کے ذریعے آج ہمارے ساتھ کوٹ سلطان ضلع لیا پاک حسینی کابینہ کے اسلامی بھائی شرکت کریں گے اور بذریع دازی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ و تقریمہ کا وہاں ٹکٹ بھی پیش کیا جائے گا ان شاء اور بذری انٹرنیٹ ان شاء اللہ اختار آباد جیکو آباد پاک سرحندی کابینہ کے اسلامی بھائی اور شوبہ جات میں مجلس لنگر رسائل مکتبت المدینہ اور مکتبۃ المدینہ کے بستے لگانے والے اسلامی بھائی شرکت کریں گے مدنی مذاکرے کی کیا بات ہے مدنی مذاکرے میں کیا کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مدنی مذاکرے سے کس طرح الحمدللہ نہ صرف علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے کیسی کیسی چیزیں کیسی کیسی یعنی وہ چیزیں جو زندگی کے شیخ طریقت امیر عالیہ سنت دامت برکاتہ کا العالیہ کی زندگی کا گویا نچوڑ وہ تجربات ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں دریا کو بلکہ کہنا چاہیے سمندر کو کوزے میں بند کر کے بہت آسان کر کے مدانی مذاکرے میں ہمیں سمجھایا اور سکھایا جاتا ہے مدنی مذاکرے سے الحمد مدنی مذاکرے کی برکت سے فس و فجور کے عادی افراد سے تائب ہو جاتے ہیں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کفر کی گندگی زائل ہو جاتی ہے قلب اسلام سے منور ہو جاتا ہے مدنی کا سوٹی بھی ہوتی ہے اور پیاری پیاری کا سوٹی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکات نے حکیم اسلامیوں سے پرسوں یہ سوال بھی فرمایا کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ نو کا اصل نام کیا تھا یعنی گویا کے حاضرین سے بھی سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے اور پھر شیخ طریقت امیر علی سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آتا سے عیدی اور دیگر مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ کتب و رسائل کے تحائف بھی جو ہے ہمیں ملتے ہیں اور اس سے قبل نگران مرکزی مجلس شورا حتی مولانا ابو حامد حاج محمد عمران اتتاری مدد ذلو العالی بزرگان دین کا تذکرہ فرماتے ہیں کتاب کا تعرف کرواتے ہیں الحمدللہ نگران شورا پی سی آر کی طرف تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے مادانی پھولوں سے بھی ہم استفادہ کریں گے بزرگوں کا تذکرہ بھی ہوگا کتاب کا تعرف بھی ہوگا اور پھر نگران مرکزی مجلس شورا انشاء اللہ وزیر اوبی وین اور انٹرنیٹ جو اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ اجتماع میں شرکت کریں گے ان سے تیاریوں کا جائزہ بھی فرماتے ہیں سوال جواب کا بھی ان سے سلسلہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی مدنی مذاکروں میں استقامت کے ساتھ شرکت کی توفیق عطا فرمائے وعلیکم السلام اتبار ملحكو اتبار ملحكو ملحكو ملحكو ملحكو اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ المدینہ الحمد للہ رب العلم کلر بالکل کچھ پر ہے بالکل آج آخری شب ہے کل ہم اش... کل اگر ہم زندہ رہے بھی گئے تو اس وقت اشرا رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہوگا اس مرتبہ بھی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑا تیزی سے رمضان اس حوالے سے کچھ تھوڑا تیزی سے تو نہیں کہہ سکتے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ رمضان مبارک کی گھڑیاں بیتی جا رہی ہیں اور اس بار بھی ہم ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی اس کی قدر نہ کر پائیں گے جس طرح کی ابھی آپ ہماری کیفیت ہے اللہ تعالی رحمت والا ہے اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور عشر رحمت بھی ہم سے اشر رحمت ہم سے راضی ہو کر اکست ہو ایک ہوشر اشر, اشر مخصلت میں جو ہم داخل ہوں گے اس میں ہمارا انداز اور ہمارا طریقہ کار اور اب تک کی جو کوتا ہے ان کو ہمیں دور کرنی ہے تھوڑا مغفرت کے مطابق مغفرت کے بارے میں بس اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے مغفرت کی التجا کرنی ہے توبہ صحیح کرنی ہے سچی کرنی ہے اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ اس کا پہلا اشرا رحمت فرمایا عطا کیا دوسرا عشرہ مغفرت عطا کیا دوسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عطا کیا گیا ہے آج کی تیاری जी जी اپنے کنیکٹ ہیں جی جی لیا سے کنیکٹ ہے نا کوٹ سلطان ضلع لیا کوٹ سلطان ضلع پاک حسینی کابینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ الله کوٹ سلطان زیر لیہ پاک حسینی کابینا سے آج براہ راست ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ماشاءاللہ اللہ مدی مذاکرے میں تو ابھی تو آپ کے یہاں وقت ہوگا ماشاءاللہ اللہ تراوی سے نماز وغیرہ فالق ہو کر قافلے آ رہے ہوں گے یہ سب ابھی تراویح جاری ہے الحمدللہ اور مدنی قافلے بھی آ رہے ہیں اور الحمدللہ یہ جو حسینی قبیلہ ہے ہماری یہاں پر الحمد جتنے بھی پہلے سابقہ ہمارے مدنی مذاکرہ اجتماع ہوئے بہت ماشاءاللہ انہوں نے اچھی تیاری کی آج بھی اللہ کی رحمت سے بہت اچھی تیاری ہے انشاءاللہ شاء بھور پر اجتماع ہوگا آج ان شاء اللہ چلے کی رحمت سے بہتر ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی تیاری آپ کی ہے اسلامی بھائیوں بھی ابھی آئیں گے ان اللہ تعالیٰ کچھ اعتکاف وغیرہ کے حوالے سے بتائیے کہ یہ آپ کے یہاں شور ماہ رمضان کا احتکاف ہو رہا ہے سب نگران کابینہ جو ہیں اقبال بھائی وہ ترابی میں مصروف ہیں ابھی اور ان کے گھل فیضان فیضانے مدینہ لیا میں تیس دن کا اعتکاف جاری ہے چلے ماشاءاللہ جب وہ آ جائیں تب دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ برکت اطا فرمائیں بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کریں کہ ہم رات جب تک مدنی مذاکرہ ہم شرکت کرنے میں کامیاب ہو سکیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ مدری قرآن کے ناظرین آج دو اہم ترین معاملات ہیں ایک ام المومن سیدت انحت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آج شب عرس ہے دس رمضان مبارک اور آج مدنی چینل کو چھ سال پورے ہوئے الحمد تو اللہ تبارک و تعالی کی کروڑا کروڑ رحمت ہے تو آپ بھی اگر مدنی چینل کے چھ سال پورے ہونے پر اپنی کوئی کال ریکارڈ کروانا چاہیں کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں ہم روزانہ کسی نہ کسی شخصیت کا ذکر مبارک کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں ایک شخصیت کا تذکرہ صلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یقیناً آج جس کا تذکرہ ہم سننے جائیں گے ان کا تعلق آج کی رات سے ہی ہے اور طاہرہ کے وہ لقب سے یاد کی جاتی ہیں ام المومنین سیدتنا تنہ خطیط القبرہ رضی اللہ تعالی انہا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اس وقت کم و میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک پچیس برس بتائی جاتی ہے یہ ایک تجارت کیا کرتی تھی اور ان کا پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بہت مضبوط تھا فائننشلی طور پر بھی بہت اسٹرانگ تھیں اور ان کے جو شوہر تھے ان کا وہ نہیں تھے تو اسی صورت میں وہ تجارت کرتی اور تجارت کے لیے مال بھیجا کرتی تھیں اسی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی تجارت کا معاملہ رہا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر تشریف لے گئے ساتھ القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بھی ساتھ اور جب واپسی پر پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی کردار اور اخلاق کس کے اندر ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انداز تجارت پتا چلا پھر اسلوک اس کا جو معاملہ پتا چلا تو پھر مشاورت وغیرہ ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح سید خطیط القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا اور تجارتی بڑی نفع بخش تھی حضرت سید النا خطیط القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کئی حدیثیں وارد ہیں چنانچہ سعید ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت سیدہ جب امین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدمت میں حاضر و عرض کی یہ ختیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لئے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امور مومنین ممینین خطیع رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام پہنچایا تو انہوں نے جواباً کہا اللہ السلام و السلام و علیہ جبریل جبریل من سلام السلام جبریلا سلام ولی منسمی سلام ہے اس کی طرف سے سلام آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو جبریل علیہ السلام پر سلام ہو اور شیطان کے علاوہ جس نے سنا اس پر سلام ہو کہتے ہیں کہ یہ جواب آپ رضی اللہ تعالی کہ عقل و کمال بلاگت شاہد اور عادل ہے یعنی جس قدر یہ آپ کا جو ریپلائی تھا یہ عام ریپلائی نہیں ہے نارملی طور پر یہ یقیناً آپ کی بڑی کمال درجے کا یہ ریپلائی تھا آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کا بہت ساتھ دیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو تکالیف و پریشانیاں آئیں اس میں بھی آپ قدم قدم تسلی دیتی رہیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو دھارس دیتی رہیں اور آپ پہلی خاتون ہے جو اسلام قبول کرنے والی ہیں یعنی جب اسلام قبول کرنے والوں کے اول کے جو کلام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تو بعض روایت میں آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض میں آتا ہے خطیط القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض میں آیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض میں آیا کہ مولا علی کرام اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے مگر ہمارے علماء اللہ تعالیٰ کی ان کرو ان رحمتیں ہوں انہوں نے اس کی بڑی خوبصورت تطبیق فرمائی یعنی ان کا مطلب وہ مباح تقابل کر کے ایک صورت بنا دی کہ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بچوں میں سب سے پہلے مولا علی اور عورتوں میں سب سے پہلے رضی اللہ تعالی تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالی عن تو یہ ایک تقسیم تھی اور جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو اس سرکار صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم پر ایک غم کی کیفیت تاری تھی کیونکہ آپ جب پہلی وکین نازل ہوئی تب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت میں سیدیت القبر و تعالی عنہا کے پاس پہنچے تو وہ بھی ایک کیفیت تھی اور اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو جس طرح تسلی دی جو فضائل بیان کیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور اسی طرح حضرت اسی طرح آپ ان کے پاس لے گئیں نوفل ورکا بھی نوفل جو آپ کے کزن تھے انہوں نے ان کے پاس تو یہ پورا ایک پروسیس تھا جو حضرت ختی تو رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ایک وقت گزارا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور یہ بڑا قیمتی وقت تھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی ان کی جو زبان سے بہت تعریف ہوتی تھی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی زبان سے جو آپ کی تعریفیں بہت سنی تو فرماتی کہ مجھے غیرت آئی اور میں نے کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے یہ سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں خدا کی قسم کھتیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں جب سب لوگ مجھے جھٹلا, جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت ختیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدی چنے کے ناظرین مزید ان کے متعلق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کچھ فضائل بیان کریں گے اگر ہمارے مفتی صاحب ہم سے کنیکٹ ہو گئے ہوں تو بتا دیا جائے ہاں مفتی صاحب اور رابطہ ہو جائے بابو اپ تھوڑا مزید ناظرین کو لے کر تھوڑا سا چلیں اور میں اس کو دیکھوں گا کیا پوزیشن ہے انشاءاللہ عز و اپنے جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بتایا حضرت سیدنا خدیجہۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ثانی ثواب کے لیے میرے شیخ طریقت امید اہل سنت حضرت باللہ ابوالبلال علیہ السعطار قادری رضوی زیادہ دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ترغیب دلاتے ہوئے ان کے حسال سواب کے لئے پیزان خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مساجد کی تعبیرات کا بھی ارشاد فرمایا اور اس زمن میں الحمدللہ کئی مساجد کی تعمیرات کا بھی سلسلہ ہوا کے حسال سواب کے لئے اور حیرت سیدتنا جی جی جی جی کنیکٹ ہو چکے ہیں لبائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے اللہ کا شکر ہے آپ, آپ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے بندی چینل کو چھ سال پورے ہوئے مفتی صاحب ماشاء اللہ, ما اللہ. اللہ آج ہم نے ذکر مبارکی دس رمضان و مبارک کی نسبت سے سیدوں نے خطیج القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رکھا ہے آپ کی طرف سوال بڑھاتا ہوں جو جی جی حامد السلام آمی... علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شاہد فقی ہے ملتان سے بات کر رہا ہوں میں سر سوال یہ کرنا تھا کہ جو اسٹیٹ لائف جو ہے اس کے بارے میں مجھے معلومات لینی ہے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے شکریہ مہربانی یہ بیمہ کے بارے میں غالباً پوچھنا چاہ رہے ہیں جی جی انشورنس کے بارے میں دیکھیے کمپنی کو نہیں ہوتی جو ہے وہ ہوتا ہے مسائل کا اور شرحی احکام کا تو جس نظام کے تحت موجودہ انشورنس ادارے کام کرتے ہیں کنورشنل انشورنس خاص طور پر تو وہ سوتی نظام ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جائز نہیں ہیں دوسرا, دوسرا سوال بڑھاتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام اقبال حسین مجھے یہ معلوم کرنا ہے اگر ہم لڑکیوں کو تعلیم نہ دلوائیں کالج کی پھر وہ ڈاکٹر کیسے بنیں گی پڑھیں گی کیسے اور پھر ہماری لیڈیز کا علاج کیسے کریں گی شکریہ جی مفتی صاحب غالباً یہ اس میں مجھے یاد پڑتا سوال آیا ہوگا شاید کہ کل تعلیم کے متعلق ہم نے کچھ مدی مذاکرے میں بات چیت کی تھی کہ لڑکیوں کو جو, جو فی زمانہ جس طرح کا ایک تعلیمی نظام ہے تعلیمی انداز ہے اور جو ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا گیا ہے اور ایک کو او ایجوکیشن کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اس کے متعلق لڑکیوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنا اور پھر جو ان کے اخلاق اور ان کے کردار جو متاثر ہوتے ہیں اس کے متعلق کل کچھ بیان ہوا تھا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اس کے ردی عمل میں بھی ہو سکتا ہے کہ کال آئی ہو جی جی. دیکھیے یہاں دو چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا ایک تو یہ کہ قرآن مزید فکان حمید میں والدین پر ایک ذمہ داری حایب کی ہے وہ علی کم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچتا اس کی تفصیل میں یہی بیان ہوا ہے کہ اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر کرنا والدین کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے اگر ان کی کوتاہی یا غفلت کی وجہ سے ان میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر واقعین بھی مڑتے الزام ٹھہریں گے تو یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے اور صرف جو ہے وہ نہ صحیح دیکھنا نہ غلط دیکھنا اور چلتے رہنا ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے اپنے حالات چیزوں کو اختیار کرنے کا حرام سے بچنے کا اب دوسرا رخ یہ ہے کہ تعلیم کے تعلق سے تین چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا نمبر ایک نصاب تعلیم نمبر دو تعلیم کا ماحول نمبر تین طریقۂ برج اباس دفعہ تو اس لیے جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے کہ نصاب تعلیم ہی درست نہیں ہے اس میں وہ افکار پڑھائے جاتے ہیں کہ جو افکار لائک کے طلبا نہیں ہوتے پھر جو ماحول کی بات آپ نے کہ جیسا جہاں ماحول ایسا ہوگا جہاں اختلاط ہوگا جہاں جو ہے وہ بے پردگی ہوگی جہاں کا جو وہ فکن پوند چڑھیں گے تو ایسے معاملات کو جائز کون دے گا تیسری چیز ہوتی ہے طریقۂ تدریس مثال کے طور پر بعض سائنسی نظریات ایسے ہیں جو مثال کے طور پر نظام کائنات کے متعلق نظریات ہیں یہ اس کے علاوہ بعض نظریات ہیں جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں اب کچھ استاد جو ہے وہ نے پڑھاتا ہے تو ہے لیکن وہ ان کا ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسلامی جو افکار ہیں وہ بھی ذہن کرتا ہے یہ ایک نظریہ ہے نظریے کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اسلام اس کے بارے میں یہ کہتا ہے تو اگر تو نصابی تعلیم درست ہو ماحول درست ہو طریقۂ تدریس درست ہو تو کسی بھی شعبے کی تعلیم پر جو ہے جو مرکز تعلیم تعلیمی نظام ہے کوئی اعتراض نہیں ہوگا کوئی مطلب کہ کوئی بھی عالم نہیں ہوگا جسے نجائز کہیں لیکن جب تینوں چیزوں میں سے کہیں بھی خرابی پائی جائے گی تو بلا شبہ ایسی چیزوں سے روکا جائے گا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اور بہت اللہ کرے کہ سننے والوں کو یہ ذہن میں آ جائے کہ ہم نے ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہر حوالے سے اسلام و دین کو پیش نظر رکھنا ہے نہ کہ آنکھیں بند کر کے دوڑنا ہے اور بڑا پیارا تقابل کیا مدنی چین کے ناظرین ذرا غور طلب ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں کس سے پڑھ رہے ہیں اور کہاں پڑھ رہے ہیں جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں کا انورمنٹ کیا ہے ماحول کیا ہے جو پڑھ رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے جس سے پڑھ رہے ہیں اس سے پڑھنا شریعت اس, کے اس سے پڑھنے کی اجازت دیتا یا نہیں دیتا اس طرح کے بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں ماں باپ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اس کو کس طرح کہاں بھیجنا ہے اس کے متعلق شرعی رہنمائی کے بغیر ہمیں قدم نہیں اٹھانا چاہیے جب آپ اپنی رقم بغیر کسی تجربے کار آدمی سے پوچھے بغیر کہیں نہیں لگاتے تو آپ اپنی اولاد کے اس سے بہتر سرمایہ کیا ہوگا آپ کے پاس یہ بغیر کسی شرعی رہنمائی کے آپ کیسے کسی جگہ پر آپ اس کو مطلب کے لگا دیتے ہیں تو ہمیں اپنی آپ کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے مفتی صاحب ایک اور سوال بڑھاتا ہوں کے پاس जीजी. میں محمد افتخار بول رہا ہوں کراچی سے سوال یہ کرنا تھا کہ مسجد میں جگہ کا پیسہ لیا جا سکتا ہے مسجد تعمیر اور روسد میں زکوات تعمیرات مسجد میں لگا سکتے ہیں زکوۃ تمری کے فقیر ضروری ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو تعمیر... رسائی کام پر خرچ نہیں کیا جا سکتا جیسے مخاج کی تعمیر تعمیر کرتے ہو سیاح بجری سے میچی خریدنی پڑے گی یا کوئی ہاسپٹل میں آ رہا ہے یا کوئی اکوپمنٹ کسی اسپتال کے لیے خریدنا ہے تو براہ راست نیک کر دی جا سکتی کوئی چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا مسلمان جو مستحق ہو اس کی ملکیت میں زکوۃ کی جو مالیت کی جو بھی چیز ہے وہ دی جائے تو پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں براہ راست لگانے سے یہ جو شرط ہے حضرت یہ نہیں پائی جاتی دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر علما نے شرح غلط کی حضرت دی ہے جیسے مدارس ہیں کہ اب مدارس کے اندر اساتذہ کی تنخواہیں بھی ہوں گی طلبا کا کھانا بھی ہوگا روٹی بلز بھی ہوں گے تعمیرات بھی ہوں گی تو اب یہ تمام چیزیں کیسے چلیں گی اس کے لیے شہری ضلع جو بھی اس کی تفریح دان کی جاتی ہے اس کی اجازت بھی ہے لیکن مساجد کے تعلق سے علماء لوگ متعلق شہری کی بھی اجازت نہیں دیتے یہ نہیں کہ آپ مساجد کے لیے جو ہے وہ لاکھوں روپے کا مارکڑ خریدیں یا لاکھوں روپے کا رنگ روگن کا کام کروائیں اور دوسری طرف جو ہے وہ جو فکر ہیں ان کا حق مارا جائے ہاں کوئی ایسی جگہ ہے کوئی ایسا علاقہ ہے دور دراز جہاں جو بنیادی طور پر مسجد ہوتی ہے مطلب بنیادی اسٹرکچر ہی نہیں ہے مشکل ہی نہیں ہے اور علاقے والے غریب ہیں نہیں تعمیر کر سکتے کوئی ایسی صورتحال آ جاتی ہے تو وہاں پہ ضلع کے ذریعے اجازت دی جاتی ہے لیکن مخلص علما اس کی اجازت نہیں دیتے اور جہاں اجازت دیت دیت دیتے بھی ہیں تو پھر وہاں براہ راست ریلی کی صورت نہیں ہوتی جی ایک اور سوال بڑا ہوں آپ کے پاس السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ محمد تنویر اختاری مرکز اللہ سے سیئر کر رہا ہوں یہ ہمارا کپڑے کا کام ہے ڈائنگ کا اس میں نمک استعمال کرتے ہیں ہم جن لوگوں سے ہم نمک خریدتے ہیں جہاں پر یہ ہول سیل کے حساب سے جو ان کی وہ مشینیں لگی ہوتی ہیں جہاں پہ نمک کو پیسا جاتا ہے جہاں پہ بنتا ہے تو وہ لوگ عموماً روزہ نہیں رکھتے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نمک جو ہے یہ ہمارے گلے میں جاتا ہے اڑ کے تو اس لیے اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتے اس میں کے بارے میں شرع حکم شاد فرما دیں اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن پچیسویں رات چھبیسویں تک کی طرح فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے باپا کا سایہ ہمارے سر پہ تا دیر کائم عدین فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیے روزہ نہ رکھنا تو کیا گیا اس کا مطلب جائز نہیں ہوگا آ... روزہ جو ہے وہ مقدم ہے فرض مقدم ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نمک کا کام کرتے ہوں گے تو واقعی کا اثر تھوڑا زیادہ ہوگا گردو گبار جو اڑتا ہے آ... اس... اس کی جو ہے وہ رعایت دی گئی ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ آ... بندہ ٹریفک میں جا رہا ہوتا ہے خاص کر بڑے شہروں میں کراچی سے شہر میں اب کوئی بائک پہ جا رہا ہے اور اس سائڈ سے جو ہے وہ بس دھواں دیتی ہوئی جا رہی ہے تو بعض وہ مواقع ہوتے ہیں اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا تو وہاں کوئی گرد و چلا گیا اس کا ہو حکم ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور بندہ روزہ ہی نہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک بہانے موجود ہیں تو بنیادی طور پر جو ہے وہ نیت کو درست کرنے کی وجہ ہے بندہ عہد کر لے کہ روزہ رکھنا ہے تو پھر سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں یہ اس مشین پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں مطلب وہ نمک بار بار جو ہے وہ ان کے حلق تک پہنچتا ہے یا اتر جاتا ہے اس طرح کا کچھ انہوں نے کیفیت جو ہے وہ واضح نہیں ہے ان کا کام ہے کس طریقے سے جاتا ہے وہ جو آٹے کی مشین پر کیفیت ہوتی ہے وہ سورت ہے یا کوئی اور صورت ہے کیفیت واضح نہیں ہے جی جی تو اس لیے میں اس طرف نہیں گیا لیکن بیال یہ ہے کہ روزہ رکھنا پڑے گا روزہ رکھنا پڑے گا ارشاد شاید کہ کسی نے کوئی یہ پوچھ رہا ہو کہ حلق سے خون آیا حلق سے تو اس کا روزہ ہے یا کیا حلق سے خون آیا اور اسے تھوک دیا منہ سے خون نہیں نکلا حلق سے خون نکلا سب اندر سے کوئی چیز اگر باہر آتی ہے تو اس سے تو نہیں ٹوٹتا جس سے کہیں بھی اندر سے باہر آتی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے کوئی فون چیز چاہتا ہے تو وہ فون ڈالنا پڑتا ہے نسلوں سے تو حلق سے اگر کوئی باہر آ رہا ہے تو سمجھ سہی آتا ہے کہ اسے نہیں چاہیے اچھا, اگر یہ دوبارہ حلق کی طرف لوٹے اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو جائے تو یہ سب تھوڑا سا پیچیدہ ہے کیونکہ اگر تو وہ بیرونی حصے سے اندر گیا ہے مطلب جو جیسے منہ ہے یہ حلق کے باہر کا حصہ ہے تو منہ سے کوئی چیز اندر گئی ہے تو اس پر تھوڑا داری ہوتے ہیں لیکن ایک حلق کے اندر ہی کوئی چیز ہے اور وہ اندر ہے وہ حلق میں دوبارہ اندر جائے مثال کے طور پر ایک شخص کو خلق سے خون آیا اور منہ میں تو بہت خون آ گیا نا اس کے جو تھوک تھی یا تھا یہ منہ خون اور یہ ہو گیا اب اسے دوبارہ اتار دیا تو اب ظاہر ہے کہ اس کو وہ خون کا وہ جو محسوس تو ہوگا ذائقہ, ذائقہ کوئی حالت کی منہ میں آ گئی اور پھر وہ اندر گئی ہے اور ذائقہ محسوس ہوا ہے اس کا تو در کا حکم دیا جائے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ للہ اجزا وجل مدنی چینل کو ہو گئے چھ سال اور ہمیں الحمدللہ للہ ڈیر و ڈھیر اسلامی بھائی کال کر کے مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور ہمیں اس کے متعلق خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج امید ہے کہ مدنی مذاکرے میں بھی کچھ اس کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں دکھائیں گے اللہ کی رحمت سے لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں آئیے دیکھتے ہیں متکفین کے تاثرات لے hai zaman e ramzan ramzan hai zaman e ramzan ramzan ramzan ramzan میں تیس دن کے اعتقاف کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اس تیس دن کے اعتبار میں الحمد للہ یادر کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے جیسے ہم نے پہلے دن دعائیں مصطفیٰ یاد کی اور بیت الخلا میں جانے کی دعا بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے وہ فرائض علوم اور سب سے بڑی بات امیر سنت کے مدری مذاکرے جو کہ دن میں دو دفعہ ہوتے ہیں بہت سارے علم دین جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے اور میری حاجی مرحان صاحب کی بادگاہ میں عرض ہے کہ اسٹوڈنٹ اسلام بھائی جن کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے ان کے لیے بھی کوئی مدری چینل پہ شروع کیا جائے یہاں پر آ کر اتنے سارے مسلمانوں کا سنت کاف دیکھنا الحمدللہ دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا فیضان مدینہ میں آ کر ان کی زندگی میں ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے جب آئے تھے تو کچھ ہوتے ہیں جانے کے بعد الحمد اگر بے نمازی تھے تو نمازی بنانے والا ذہن بن کر جاتے ہیں میں پہلی بار ادھر آیا ہوں بہت اچھا ماحول ہے ادھر بہت سیکھنے کو ملا ہے دعوت اسلامی کی ماحول بہت پسند آیا ہم بہت زیادہ بندے آئے اکیاون بندے آئے ادھر سے سارے پٹھانے اس لیے آئے ہیں ہم کہ ادھر کچھ سیکھیں ہم سب کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اب نعرتا رکھے اور قابل میں سفر کرے انشاءاللہ اللہ میں ارادہ کرتا ہوں تراسٹھ دن کا اس میں سفر کروں گا انشاءاللہ دعوت اسلامی کے شعبے سے وابستہ ہو کر ہمیں بہت کچھ سیکھا ہے اس سپاہی تربیت اجتماع کے لیے آئے تھے تربیت اجتماع سے متاثر ہو کر ہم نے تیس دن کے اتفاق کی نیت سے ہمیں ادھر آ گئے ہیں اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب دنیا ساری دنیا میں دعوت اسلامی کی دوم چائی رہے گی انشاءاللہ اللہ اپنے باپا کے ہاتھوں سبز عبا پہن کر علاقے کو جاؤں گا اور دعوت اسلامی کے مد کاموں میں بھرپور شرکت کروں گا یہاں کا نظام دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا ہوں سنتے کچھ اور تھے دیکھا کچھ اور ہے یہاں تو باہر ہی باہر ہیں انشاءاللہ میں اپنا چھوٹا بچہ وقف مدینہ کر دوں گا آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کے پابند رہیں گے پاپا کے اپنے مرشد کے بھی پابند رہیں گے ہر وقت جدول جدول ہے یہاں پہ ہر وقت دین کام ہے دن اور رات اور کوئی کام نہیں الحمد للہ ادھر نوابشہ سے فیضان مدینہ میں آ کر جو اعتکاب کی بھارے دیکھی ہے تو الحمد طبیعت بہت خوش ہوگی ہے حساب کے مدنی مذاکرے سننے کو مل رہے ہیں اور دعائیں سننے کو مل رہی ہیں اور لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ ابھی تک کہیں پر نہیں دیکھا جو ادھر دیکھا گیا ہے کہ پہلے دور میں دس دن کے لیے بھی کوئی احتکاب میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا تھا آج ادھر فیضان مدینہ میں تیس دن کے لیے آٹھ ہزار سے زیادہ اسلامی بھائی بیٹھ چکے ہیں اور ابھی بھی آمد آمد ہے الحمدللہ ادھر آ کے بہت سکون مل رہا ہے اور انشاء اللہ بھی نیتیں ہماری ہیں کافی ان شاء صلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد <تصفح> ماشاءاللہ اللہ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں وہ <تصفح> <مدینہ> ہے <میں تصفح> نا یوں ملتے ہیں دیوانے اپنے ہوں یا بیگانے جیسے ہوں سگے بھائی فیضان مدینہ میں تو الحمدللہ للہ مدینہ کی بھی کیا شان ہے اور دعوت اسلامی کے اتقاف کی بھی کیا بات ہے اور یہ ایک بہت بڑا مدین قلاب ہے ریولیوشن ہے جو اس طرح الحمدللہ للہ کے ذریعے آیا نیز یہ کہ ماشاءاللہ اللہ مدری چینل کے ذریعے جو تبدیلیاں ماحول میں اور معاشرے میں آئی ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیونکہ مدری چینل ایک ایسا چینل ہے میرے میٹھو پیر اسلام بھائیو جس نے آنے کے بعد وہ کام کر دکھایا ہے کہ جس پر مطلب لوگ توقع نہیں رکھتے تھے کوئی اس بات کی کوئی توقع اتنی خاص نہیں ہوتی تھی کہ چینل کیسے چینجز لے آئے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ مدنی چینل آتے ہی ایسا چھایا ہے کہ کئی بے نمازی نمازی بنے ہیں کئی بے پردہ خواتین ماشاءاللہ اللہ با پردہ اسلامی بہنے بنی ہیں اور اس چینل کے ذریعے کتنوں نے دین اور اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ساتھ اس چینل کی ایک اور خصوصیت میں یہ بیان کروں کہ الحمد اس چینل کے ذریعے اللہ کی رحمت سے کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں یہ بہت بڑی چینجز ہوتی ہے یہ ایک چینل اور یہ میڈیا جس میں ہم مسلمان کے اخلاق اور کردار برباد کرنے کی کوشش کی جائے وہیں اس میڈیا میں ایک مدنی چینل آ جائے جو نہ صرف اخلاق اور کردار درست کرتا ہو بلکہ الحمد یہ کفر کے اندھیرے میں رہنے والوں کو ایمان کے نور سے فیضیاب ہونے کی سادت بھی بخشتا ہو تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو یہ سادت حاصل ہے کچھ کالس کچھ ہمارے ویڈیو سوالات ہیں آئیے ویڈیو سوال دیکھتے ہیں جی جو روزہ رکھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ایسوں کے لیے کیا ہے جو روزہ نہیں رکھتے اور نماز پڑھتے ہیں یا جو نماز پڑھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے دونوں کے متعلق کلام کیا جا سکتا ہے کہ روزہ بھی فرض ہے رمضان المبارک کا روزہ اور نماز تو فرض ہے ہی اب جو روزہ نہیں رکھتے اور وہ نماز پڑھتے تو وہ روزہ نہ رکھنے کا گنا کر رہے ہیں اور جو نماز جو روزہ رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے وہ نماز قضا کرنے کا گناہ کر رہے ہیں تو دونوں غلط کر رہے ہیں اور رمضان اور کا روزہ بھی رکھنا ہے یہ بھی فرض ہے اور نماز پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی ادا کرنی ہے یہ بھی فرض ہے اور یہ ماہ رمضان ہمیں نہ سے روزے دار بنانے کے لیے بلکہ نمازی بنانے کے لیے بھی ہے لہذا اگر کوئی سستی کر رہے ہیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں نماز نہیں پڑھے تو ان کو چاہیے کہ اپنی سستی کو دور کریں اور جو دونوں عبادتوں کو ایک ساتھ بجا لائیں کہ دونوں ہم پر فرض ہیں اسی طرح جیسے کسی کے اوپر رمضان میں زکوٰۃ فرض ہے تو اسے زکوٰۃ بھی دینی ہے روزہ بھی رکھنا ہے اور اس نے نماز تو پڑھنی پڑنی ہے کیونکہ وہ تو اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے سال میں ایک مرتبہ ایسی گھڑیاں آتی ہیں جس میں روزے فرض ہو جاتے ہیں سال میں جب پورا ہوتا ہے اور صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے لیکن ہے یہ نماز تو پانچوں وقت کی روزانہ ہم پر ہر عقل بالغ مسلمان پر فرض ہے تو یہ تو ادا کرنی کرنی ہے و اللہ تعالیٰ عالم و رسول عالم ازب اجلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب صلی اللہ تعالیٰ نہیں روزوں میں زیادہ خیال تو روزوں کے ساتھ جیسے روزہ رکھ کر ہم پانی سے بچ رہے یعنی ہم نے پانی نہیں پیا کہ یہ عام دنوں میں عام مقاب میں ہمارے لیے حلال سیب ہے تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جب رمضان کا روزہ رکھ کر ہم جن چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم گناہ کیوں نہیں چھوڑ رہے اور نماز قزا کرنا کتنا زبردست گناہ عظیم ہے تو نماز کی پابندی تو ہونی چاہیے یہ سوال سنائیے لے اور گھر کا ماحول ہر چیز ماشاء اللہ پاپا کو دیکھ کے ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے اور اتنا مزہ آتا ہے کسی اور چینل کو دیکھنے کا دل بھی نہیں بھولتا ایک اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ مذہبی مذاکرات سے پہلے جو بزرگ کا جو آتا ہے ایکسائٹمنٹ اس کو جو ہے نا ہستی کر کے اگر کر دے تو جزاک اللہ چلا رہا ہوں ٹائم میں جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا روزہ مکرو جائے گا کہ نہیں مکرو ہوگا کیا کہہ رہے ہیں یہ سب کہہ رہے ہیں کہ رکشہ میں جا رہے ہیں سفر وغیرہ میں اور اس دوران جیسے روزے کا ٹائم آ گیا تو کرنا پڑے گا نہیں افطار کرنے میں دل تاخیر نہیں کرنی چاہیے آپ اپنے ساتھ پانی رکھ لیجئے کھجور رکھ لیجئے اور جب غروب آفتاب ہو جائے غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو آپ چند خطرے پانی پی لیجئے اگر کھجور ہے تو کھجور کھا لیجیے افطار کر لیجیے تاخر کرنے کا مطلب کوئی وہ بنتا نہیں ہے وہ رکشا چلا رہے ہاں رکشا چلا رہے رکشا چلاتے چلا کر پانی پی رہے روزہ افطار کرنے کے لیے تمام کے بیٹھنا تھوڑی ضروری ہے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں موٹر سائیکل چلانے والے کو یقین ہو جائے کہ گرو بھی آفتاب ہو گیا ہے تو وہ موٹر سائیکل چلا چلاتے پانی پی لے بھائی تو میں کیا بیٹھا ہوا بیٹھا ہوا ہی کرے گا نا موٹر سائیکل کھڑے کرے تو اب وہ ابھی تک چلانے کا رواج آیا نہیں ہے نہ رکشہ کھڑے کھڑے چلاتے رکھا نہیں جیسے اوپر چھت لگی ہوئی ہوتی ہے تو یوں مطلب کہ روزہ افطار کر لینا چاہیے وقت, وقت پورا ہو جائے تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ میں یہ مشورہ دوں گا تمام اسلامی بھائیوں کو کہ روزہ افطار کرتے ہی یعنی چند گھونٹ پانی پی لیجئے کھجور سے روزہ افطار کر لیجئے اور پھر رک جائیے اور اب کیجیے دعا یہ عین قبولیت دعا کا وقت ہے روزہ افطار کرنے کے فوراً بعد آپ نے امیر علیہ سنند کو دیکھا ہوگا کہ روزہ افطار کرنے کے فوراً بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور الحمدللہ للہ آپ بڑے رقت برے انداز میں دعا کر رہے ہوتے ہیں ایک یقین اور ایک بڑا کامل یقین ہوتا ہے بڑی پختگی ہوتی ہے اس یقین کے اندر کہ یہ ایک خاص وقت ہے دعا کی قبولیت کا تو میرے متی کے ناظرین آپ سے میری مدنی لائے یہ ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں مدنی مشورہ ہی دے رہا ہوں کہ اگر ہو سکے تو اس وقت خاص روزہ افطار کرنے کی فوراً بعد دعا اب رکشا چلا رہے ہیں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اب جو بھی اب جس بھی سواری کے اندر بھی ہیں آپ پانی پی لیجئے پانی پینے کے بعد مطلب روزہ افطار کریے روزہ افطار کرنے کے بعد موٹر سائیکل چلاتے چلاتے دعا کیجیے آپ رکشا چلاتے چلاتے دعا کیجیے اب بس کے اندر بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے دعا کر لیجئے مطلب دعا کے لیے وہ جیسے کہ پراپرلی ایک اہتمام ہوتا ہے یہ دعا کے لیے ضروری نہیں ہے اب دعا دل سے کریں اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے اللہ تعالی علیم ہے اللہ تعالی خبیر ہے اللہ تعالی بصیر ہے اللہ تعالی دعا قبول کرنے والا ہے تو میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مدنی پھول عرض کروں گا مدنی مشورہ عرض کروں گا کہ عین افطار کرتے ہی کھانے پر ٹوٹ پڑنے کے بجائے بالکل دعا کا بہترین وقت ہوتا ہے اب اس ٹائم پہ دعا پر توجہ کیجئے اور دعا کیجئے بھلے کچھ ہی لمحوں کے لیے کر لیجئے کیونکہ دعا ویسے افطار کے بعد منقل ہے اللہ کا سن تو ببی کا امن تو واہلی کا تو کل تو کا افطار یہ ویسے یہ دعا افطار کے بعد ہی پڑی جاتی ہے افطار کے بعد کی دعا ہے افطار کے بعد کی دعا ہے نا بسم اللہ پڑھ کے افطار کریں اور پھر آپ دعا, دعا افطار کیا افطار کرنے کے بعد یہ آپ نے دعا کر لی کہ تیرے ہی نام سے افطار کیا افطر تو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی جی اور سنائیے میں okay. ڈاکٹر عبد الغنی کرناٹک بلگرام سے بول رہا ہوں ہند سے یہ میتھلی چینل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اللہ اس کو اور, اور بھی ترقی کرے ہمیں ہماری دعا ہے اور امیر علیہ سنت کو اور بھی ان سے کیا ہے ان کا کرم ہے اللہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت تازہ غریب نا اور بھی نوازے اور بھی ترقی کرے اور بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے اللہ اور بھی اس کو بہت بہت ترقی کرے یہ امر آمی اللہ آمی. مص... ہماری جو پریشانی ہے کاروباری ہے کاروباری نہیں ہے آج کل کار. کاروبار نہیں ہوگا گھر میں جائیں گے پیسے نہیں ہوں گے تو لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں یہ ہی اس کا حل بتا دیں جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوں گھر میں داخل ہوتے ہی آ, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سلام, یعنی گھر والوں کو سلام کرے اور کوئی بھی نہیں ہے تو آکر کی بارگاہ میں سلام کریں سورہ اخلاص کی تلاوت کریں انشاءاللہ تبارک و تبارک مطالعہ آپ کے رزق کے میں برکت آئے گی آپ کے گھر میں برکت آئے گی دوسرا یہ کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھو لیں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیں تو جو کھانا کھانے سے پہلے وضو اس کو کھانا اس کو کھانے کا وضو کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے کا وضو بات کا وضو تو پوچھوں تک ہاتھ دھونا ہوتا ہے منہ کا اگلا حصہ دھونا ہوتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے اور بات کا کے لیے ہاتھ دھو لیں تو جو یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے تو اگر برکت کی جیسے خواہش جو بھی رکھتے ہیں کچھ کو برکت کی ضرورت نہیں ہوتی ہر ایک برکت چاہتا ہے یاد دیکھیے برکت یہ کفرت کا نام نہیں ہے برکت کچھ اور شے ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی آپ کو پورا کر دے گا بعض وقت بہت سارا ہوتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا پھر بھی روتا رہتا آدمی اور تھوڑا سا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے رسک کے حلال نے برکت دے اور جن اسلامی بھائی نے سوال کیا اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے اگر کوئی روحانی علاج درکار ہو تو روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور جو دعود اسلامی کے روحانی علاج کے اور اطاریہ کے جو بستے ہوتے ہیں اس پر رابطہ کر سکتے ہیں ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں تاکہ مزید بھی آپ کو تشفی ہو جائے البتہ پانچوں نمازے با جماعت ادا کریں ان اللہ تعالی رسک میں برکت ہوگی دوسرا یہ کہ اشرا کو چاش کی نوافل ادا کریں ان اللہ تعالی رسک میں اللہ تبارک تعالی برکت عطا فرمائے گا اور آپ کو کشادگی ان اللہ تعالی محسوس ہوگی حبیب اور دوسرا یہ کہ ابھی جو ہمیں تھوڑی تھوڑی دیر میں جو ہمیں اسلامی بھائی مدنی چینل کے لیے حوصلہ افزائی والی کالز کر رہے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں الحمدللہ کہ آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں مدنی چینل کے چھ سال پورے ہونے پر آپ ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں آپ سراہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب خوب اجر و ثواب عطا فرمائے آئیے دوسری کال کی طرف چلتے السلام علیکم اللہ، علی و رحمتہ اللہ چینل کو چھ سال مکمل ہو گئے دیکھ رہے سجدہ کتنی ہڈی پہ ہوتا ہے سجدہ کتنی ہڈیوں پہ ہوتا ہے سجدہ سات ہڈیوں پر ہوتا ہے اب اس کی تفصیل کے لیے نماز کے احکام سے میں ان اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی تفصیل پڑھ کر سناتا ہوں ان اللہ تعالیٰ تاکہ ہم لفظ بائے لفظ اس کی تفصیل کو سمجھ سکیں ان شاء ابو تبارکبادی بابو سدا کتنی یہ مقت المدینہ کی مطبوع ہے کتاب نماز کے احکام اس میں سے میں انشاءاللہ شاء آپ کو دیکھ کر بتاتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عزم نشان ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کروں منہ اور دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں تو یہ تمام مدی کے ناظرین فیضان مدینہ کے جو حاضرین ہیں اور ہمارے ماشاء پنجاب کے بھی یہ اسلام بھائی اس وقت ایک اچھی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں ان تمام تر اسلامی بھائیوں کے لیے یہ گویا کہ ایک معلومات کئیوں کو معلومات نہیں ہوتی اور بدقسمتی کے ساتھ درست سجدہ کرنے نہیں آتا تو سجدہ یہ نماز میں فرض ہے نماز کے فرائض میں شامل ہے سجدہ اور سجدہ یہ پانچواں فرض ہے اور اس کا طریقہ دوبارہ سن لیجئے کہ سجدہ سات ہڈیوں پر ہوتا ہے یہ حدیث پاک میں ہے منہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے یہ کل سات ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست سجدہ کرنے اور درست نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سلو الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اور کون سنائیے جی پنجاب میں کورٹ سلطان جی ماشاء اللہ ابھی باب الاسلام ابھی کنیکٹ نہیں ہوا ہمارے ساتھ اطار آباد, آباد ان شاء اللہ تعالی جی یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ رمضان میں جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں جس طرح کا یہاں کا ماحول چل رہا ہے جس طرح کا جیسے آپ دیکھ تو کہ اس سے کیا روزہ کیا مکرو ہو جاتا ہے جس طرح یہاں پہ لیڈیز آتی ہیں جاتی ہیں جس طرح کا ماحول چل رہا ہے گانے سننا اس سے کیا ہوتا ہے روزے کی حالت میں؟ اس سے یقیناً روزے کی جی ایک روحانیت متاثر ہوتی ہے کہ اگر آدمی کسدن بد نکائی کرتا ہے کسدن گانے سنتا ہے تو یقیناً اس سے روزے کی روحانیت متاثر ہوتی ہے جو بھی روزے کی حالت میں گناہ کرے گا تو گناہ کرنے سے روزے کی روحانیت بری طرح متاثر ہوتی ہے اس کی نورانیت بری طرح متاثر ہوتی ہے اس کے جو بنیادی مقصد ہے روزے کا وہ متاثر ہوتا ہے اب سڑک پر جا رہے ہیں بے پردہ اگر عورت بلفٹ نکل رہی ہے تو آپ مرد کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھنے کا تو ویسی قرآن پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہوا وہ سڑک پر چلے اب ساری عورتیں یہ پردہ تو کرتی نہیں ہے برقعہ پہنتی نہیں ہے شرح پردہ جس کو ہم کہتے ہیں تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اپنی زبان کی حفاظت کرے اپنے کان کی حفاظت کرے زبان کا روزہ کان کا روزہ آنکھ کا روزہ ہاتھ کا روزہ سارے اعضاء کے روزے کی جو تفصیل عموماً بیان کی جاتی ہے اس کو پیش نظر رکھیں تاکہ اصل جو روزے کی روحانیت ہے روزے کی جو نورانیت ہے اس کو پانے میں کامیاب ہو سکیں اور قرآن مجید نے جو روزے کے متعلق ارشاد فورما اللہ علقم تاکہ تمہیں تقوا نصیب ہو ہم اس تقوے کو پانے میں کامیاب ہو سکیں اور اگر اللہ نہ کرے کوئی نظر ایسی اٹھ جائے بال پر تو پہلی نظر یاد رکھیے بدنگائی یہ اجنبی عورت کی طرف اگر پہلی نظر اٹھ گئی تو پہلی نظر معاف ہے اٹھتے ہی لوٹا لیں دوبارہ نہ پھر اس طرف دیکھیں یہ ہماری شریعت نے ہمیں الحمدللہ آسانی عطا فرمائی ہے کہ ہماری نظر اگر کسی اجنبی عورت پر اٹھ گئی تو ہم فوراً اس کو لوٹا لیں اس پر ہماری گرفت نہیں فرماری شریعت لیکن اب دوبارہ دیکھے گا تو ذرا اب اس نے خود قصد کیا بلّہ رسول عالم و و تعالیٰ علی ولی وسلم باپو ذرا آپ ایک دو مدنی پھول دیں ناظرین کو تو میں ان شاء اللہ تھوڑی سی یہاں پر سچویشن دیکھو الحمد للہ کچھ ہی دیر میں سوالات جوابات کا بھی سلسلہ ہوگا اور دامد برکاتریقت ابیر دامد برکات عاشقان ماہ و ماہ رمضان کے سوالات کے جوابات احتیاط فرمائیں گے اللہ تبارک کا بطا... اچھا شکرانے کے نوافل بھی ہوں گے ان شاء اللہ ضو اچھا صاحب یہ جو دس دن دس آج دس رمضان تو یعنی مدانی چینل کی چھٹی سال گرائے اس میں اچھی اچھی جی نیتیں بھی آپ مطلب ہمیں ارسال کیجیے کی جزاک اللہ تو اس میں اچھی اچھی نیتیں بھی اپنی جو ریولیوشن چینجز ہوئی ہیں وہ بھی بھیجیے مدنی انقلاب مدنی بہاریں وہ بھی ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے کالس کے ذریعے ریکارڈ کروائیے اور اس میں کہ میں انشاءاللہ شاء اللہ عرض چھٹی سالگرہ مکمل ہونے پر انشاءاللہ اللہ ارز کے چھ کیبل کو دعوت دوں گا جو ہماری مدنی چینل ریلے مجلس بھی ہے الحمدللہ للہ یہ اسلامی بھائیوں کی جو کیبل آپریٹر کے ساتھ یہ رابطے بھی کرتے ہیں مدنی چینل چلواتے ہیں مدنی چینل سب سے پہلے نمبر پر چلواؤں گا اس کی ترغیب دلاؤں گا اچھی اچھی اس طرح کی نیتیں زیادہ زیادہ عام کروں گا مدنی چینل کے سلسلوں کو عام کروں گا بالخصوص مدنی مذاکری کی دعوت دیا کروں گا اس کی برکتیں حاصل کروں گا مدنی مذاکرے کے جو انگریڈینٹس ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے میں سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے مدانی کسوٹی کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں جو امیر کے مادانی کو ملتے ہیں اس کی ترغیب اور بھی بہت کچھ الحمد للہ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے اور خوب خوب دنیا و آخرت کی برکتیں حاصل کیجیے چھٹی سالگرہ پر آپ بالخصوص تمام استعمال اچھی اچھی نیتیں بھی فرمائیے ان شاء اللہ اور اب ایک جو ہے روایت ہم سنتے ہیں اپنے مدنی جی چنل جی, جی اور فیضان مدینہ کے حاضرین کو آج مدنی چینل کے چھ سال پورے ہونے پر مدنی چینل جب ہمارا شروع ہوا تھا اس وقت جو شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے اور امیر سنت نے جو کچھ اس وقت مدنی پھولتا فرمائے تھے دکھائیں جی فیضان مدینہ والو دیکھنا ہے چھ سال پہلے کیا حساب چھ سال پہلے آل اللہ پنجاب والو آپ بھی دیکھنا چاہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ چلے مدری چلنے کے ناظرین آپ بھی دیکھیے امل سنت کا وہ انداز جب مدری چلنا شروع ہوا تھا اس وقت کیا تھا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الله تعالى عليه وسلم الله الله الله الله الله الله الله الله لا اله الا یا جلالہ مصطفیٰ جلا جلال علیہ وسلم تیرے کروڑا کروڑ شکر کہ تبلیغ قرآن و سنت عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کو مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں دین کا کام کرنے کا موقع فراہم کیا اے اللہ ہمیں اسلام کی درست تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دعوت اسلامی کے عظیم شاد افتتاحی اجتماع اظہار تشکر میں دنیا میں جہاں بھی جو اسلائی بھائی اسلائی بہن شریک ہیں ان سب کو مدنی چینل کے اس افتتاحی اجتماع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا ان اللہ مدنی چینل پر فیضان قرآن اور فیضان حدیث کے سلسلے بھی آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کرا پر کہ سنو تو بیانات ہوں گے آپ کے مسائل کے حل ہوں گے فتوے سننی. سننی علماء آپ کو فتوے دیں گے انشاءاللہ شاء آپ کے استثارے آپ کے لیے کیے جائیں گے آپ کے مسائل کے اور انشاءاللہ اللہ بہت کچھ ہوگا اتنا کچھ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ آپ جھوم جائیں گے انشاءاللہ اللہ اس میں ہے فیضان کوریا اس میں فیضان حدیث اس میں ہے فیضان کوریا اس میں فیضان حدیث جل مرے خاک ڈالے شیتاندنی کی نل سن سنتوں, سنتوں کی لائے گا گھر بہار مدنی کی سے ہمیں کیوں دیہانہ الحمد الحمدللہ آج جہاں ام المومنی سیدتنا اناخیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شب عرس بھی ہے دس رمضان المبارک آج الحمدللہ ہم نے ان کا ذکر خیر بھی کیا کچھ ان کے متعلق جو ان کے فضائل شی وغیرہ تھے وہ بیان کرنے آم کی کوشش کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج ہمارے مدنی چینل کو چھ سال پورے ہونے پر اسلامی بھائیوں کے تاثرات بھی ہیں ان کے احساسات بھی ان کے جذبات بھی ہیں اور ہم نے کچھ ویڈیوز بھی چلائی تھی کہ جس میں الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے کس طرح غیر مسلموں کو ایمان کی نعمت نصیب ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم آپ نے چھ سال پہلے ماشاء اللہ کے فتوے بھی آپ کو دیے جائیں گے اس پر استخارے بھی کیے جائیں گے اس پر یہ سب کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ سب کچھ تو ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے برا کرم کیا کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور دنیا بھر سے اسلامی بھائی اس معاملے میں ہمیں اچھی اچھی خبریں بھی دیتے چلے جا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مدنی چینل کو پایا ہے تو کچھ ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں وہ اگر ویڈیوز اگر آپ کے پاس جو سیٹ ہو گئی ہوں جو پیچھے سے آئی تھیں یہ نہیں اور بھی ہیں چلے امیر سنت نیت کر لیتے ہیں تب تک آپ اس کو تھوڑا سا سٹینڈ بائی کر لیجیے تب تک ہم مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ ہم ام کچھ کال سناتے ہیں جو ہمارے پاس کال جمع ہوئی تھی کال سنائیے وہ جو قربانی بھیجی تھی تاثرات والی میں کراچی سے مخاطب ہوں میں مدنی چینل کے چھ سال پورے ہونے پر مدنی چینل کے جس طرح اچھے پروگرام ہیں اس پر امیر اور سان پورا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا دا اور ان کے پروگرام ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے سر بلوچ میں صدر ہوں پاکستان جرنلسٹ کونسل کا اور ایڈیٹر ہوں روزنامہ دارالحکومت اسلام آباد کا اور میں آج کامیابی کے موقع پر امیر علیہ سنت کو خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مدنی چینل کو ایک کامیابی سے چلا کر یہ ثابت کر دیا کہ اس فتنے کے دور میں بھی میڈیا اور خاص طور پر ٹی وی چینل چلانا ممکن ہے دین کی خدمت اس طرح کرنا بھی ممکن ہے وہ میرا ذاتی طور پر یہ ان کو جو ہے نا جی ان کی جتنی بھی اس حوالے سے جو ہے نا جن کی ان کو خراج تحسین پیش کی جائے کم ہے کہ انہوں نے ایک ایسا چینل ہمارے جو ہے مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کو دیا جس میں ہر وقت 24 آور جو ہے آپ بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو ایک اعلیٰ مسلمان ہونے کی تربیت بھی جاتی ہے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ دنیا بھر میں لوگ جب یہ چینل دیکھتے ہیں تو مسلمان اعلی سے اعلیٰ مسلمان بن جاتا ہے اور غیر مسلم بھی جو ہیں وہ مسلمان اسلامت جو ہے نا مذہب کو اختیار کر رہے ہیں اور ہمارے دین کو سمجھ رہے ہیں یہ امیر علیہ سنت کا بہت بڑا کرنا ہے میں بار بار اس بات پر جو ہے نا جی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میرے دل کی سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ حافظ جناب میرا نام روحان ہے میں سابقہ بی جی پی آر ہوں پاکستان گورنمنٹ کا میں آپ سب کو دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں مدنی چینل کے چھ سال مکمل کرنے پر ایک بہت بڑی خدمت ہے ہم آج توفیق دیں اسلام کی تبدیل اور لوگوں کو صحیح راستے پر بتانے کے لیے اور اسلام کی تبدیل کے حوالے سے اس چینل کی بہت ہی بڑی خدمات تھے اور اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم اس قابل ہو جائے ان اللہ کی عبادتیں کر سکیں اور دعوت اسلام جو ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں اس سلسلے میں جو ہے نا تاریخ صاحب کی جو خدمات جو ہے نا بہت قابل تحسین ہے بہت انہوں نے خدمات انجام دی ہے کیرل کے حوالے سے دعوت اسلامی کی تبدیل کے حوالے سے وہ بھی یقین یقیناً مبارکباد کی ان کے ساتھی جتنے بھی ہیں مبارکباد السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی ہے میں صدروں پشہر پریس کلب میں اپنی چینل کو چھ سال پورا ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں چینل کی انتظامیہ کو چینل کامیابی سے پہلے وہ چلا رہے ہیں اور دعا کرتا ہوں کہ چینل مزید ہی ترقی کرے اور جس طرح وہ ہمیں ہمارے اسلامی بھائیوں کی خدمت کر رہا ہے ان کو دین کی سمجھ بوجھ سکھا رہا ہے اسے مزید سے بہتری آئے گی میں شعبہ نصر شاد مولانا محمد عمران طاری صاحب کو بھی تحسین پرباد دیتا ہوں کہ وہ اپنی چینل کی پروگرام کو جس پوش چلا رہے ہیں اس سے ہمارے پاکستانی بھائیوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو رہی ہے میں تمام ٹیم کو ہمارا بات پیش کرتا ہوں اس میں جو یہ چینل کے جو ٹیم ہے پوری ٹیم جو کر رہی ہے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کے لیے مات انجام دے رہی ہے وہ تمام چیز ہمارے تمام چینل کے لیے قابل تکلیف ہے اسی طرح ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو پھیلائیں اور میری طرف سے تمام ٹیم کو مبارکباد حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہم تمام وہ مدنی چینل کے ہمارے ناظرین عاشقان رسول جو ہمیں مبارکباد کے کالز کر رہے ہیں مبارکباد کے میسیجز دے رہے ہیں اور ہمیں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں الحمدللہ مدنی چینل یہ ہم سب کا مدنی چینل ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرور و رحمت ہے کہ یہ اپنے سفر پر روا دوا ہے اور یقینا ہم نے مزید اس کو بہتر سے بہتر مدنی چینل کو بنانا ہے اور اس سے بہتر سے بہتر انداز سے چلانا ہے ابھی وہ بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی مدنی چینل سے دور ہے ہمیں ان کے گھروں میں اپنے مدنی چینل کو آن کرنا ہے ان کے گھر میں مدنی چینل اسٹارٹ کروانا ہے آپ اپنے اطراف میں اپنے آس پاس میں غور کریں سنیں دیکھیں کہ کون مدنی چینل نہیں دیکھ پا رہا آپ کے شہر میں آپ کے محلے میں آپ کے گاؤں میں آپ کے ملک کے اندر دیکھیے یہ کہاں کا مدنی چینل نہیں ہے ہر جگہ مدنی چینل شروع کیجئے ہر گھر میں مدنی چینل شروع کیجئے مدنی چینل جس گھر میں جائے گا اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالی مسلمان با عمل بنیں گے اور اللہ نے چاہا تو غیر مسلموں کو ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت بھی نصیب ہونے کے واقعات ہیں بھی الحمد کہ اللہ تعالی کی کرور رحمت ہے کئی لوگ مدنی چینل کے ذریعے الحمد دارہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں مدنی چینل کے لیے کچھ ہمارے پاس ویڈیو تاثرات بھی ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں چینل بہت اچھا ہے نہ اس میں کوئی ایڈورٹائز ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے لوگوں کی اطلاع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن گیارہویں رات بارہویں اس کو ترق کیا تھا وقت صحر افطار میں جو منازعات وغیرہ ہوتی ہیں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ماشاء بہت ہمیں نا اس میں لطف آتا ہے مدری چینل بہت اچھا لگتا ہے اصلاح ہوتی دلاتا ہی دلاتا ہی دلاتا ہی دلاتا ہے اس میں یعنی کہ معاشرے کی دینی دین کا پتہ چلتا ہے مدنی چینل دیکھتے ہیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت اچھا جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے گھر میں بہت تبدیلی آئی ہے خرابی نماز ہر چیز پڑھتے سب گھر والے پہ جب سے مدری چینل نکلا ہے نا الحمد گھروں میں اتنا فرق پڑا ہے جو ڈرامے وغیرہ دیکھتے تھے دیکھنا چھوڑ دیے نمازی سے نمازی ہو رہے ہیں اس سے بڑی اور تبدیلیوں اور کیا ہو سکتی ہے بہت سی معلومات جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا واحد وہ چینل ہے کہ جو اس وقت صرف اور صرف خالصتا دین کی خدمت کر رہا ہے اور اس سے نہ صرف ذاتی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے بالخصوص گھر کی خواتین اور گھر کے بچے جو کہ بہر کہیں مساجد وغیرہ میں نہیں جا سکتے ان کے لیے تو ایک قدرتی ایک تحفہ سمجھ لیں الحمد للہ مدین چنت باہر لائیے اللہ مدین دے بہت اچھا مدنی مول فرام کر رہا ہے دین کی سمجھ عطا کر رہا ہے اللہ ان کو کامیابی اور کامران سے فرمائے ماشاءاللہ ہم سب سے بڑی بات ہے سنتیں بھی سیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ باقاعدہ ان کو کامیابی اتا فرمائے ہمارے لیے بھائی صاحب فخر ہے اور ہمارے لیے ماشاء اللہ جو ہے نا اللہ کی طرف ایک جو نالج ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے سوالات لوگ پوچھتے ہیں غیر ممالک سے بھی پوچھتے ہیں تو کچھ اس طرح سوالات ہوتے ہیں جو ہم ان لوگ انہیں کبھی سنے نہیں ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتے تو اس سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے ہمارے محلے میں رمضان میں کھانے وغیرہ بجتے تھے الحمدللہ وہ ابھی نہیں ہوتے مدنی چینل کی وجہ سے زندگی میں بہت ہی سبزیلیاں آ گئی ہیں یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں کچھ بھی معاشرہ کہہ رہا ہے گلی گلی میں بچے بچے اس بات کے کہ مدنی چینل نے ان کے ذہنوں کے اوپر کیا اثر چھوڑا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت صاحب کو سیری کے وقت یا افطاری کے وقت جو ان کی سنتیں ہوتی ہیں جو وہ سنتیں عام کرتے ہیں ایز اٹ از گھر کے اندر وہی بچے اسی دوران وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو حضرت صاحب کر رہے ہوتے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی جب یہ لائیو پروگرام جب بچے دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن دیکھیں کہ وہ بچے ہمیں سمجھاتے ہیں کیا پوچھے گا یہ, یہ،, یہ،, یہ، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ جو نئی جنریشن ہے ان کو اسلام کے بارے میں صحیح طریقے سے معلومات پہنچ رہی ہے یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے ویشد الحمد للہ مدنی چینل کے جو پروگرام ہیں وہ الحمدللہ ایک سے ایک پروگرام ہے لیکن میں اپنی ایک چھوٹی سی ناقص ہو سکتا ہے وہ رائے دوں آپ کو اس میں جو گریلو مسائل جو ہوتے ہیں جو آج کل ہر گھر کے اندر جو ڈسٹیپنگ پیدا ہو چکی ہے شوہر بی بی کے اندر بہن بائی کے اندر ماں بیٹے کے اندر تو ایسی کوئی ترکیب نکالے گے ایک آٹ گھنٹے کا ایسا پروگرام ہو جو صرف اسی موضوع کے اوپر ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو الحمد للہ حضر وجل مدنی چینل کے حوالے سے جو تاثرات اور جذبات ہمیں مل رہے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چلا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اور ہمارے پاس الحمد اس معاملے میں اسلامی بھائیوں کے جذبات و تاثرات ہیں آئیے وہ دکھاتے ہیں ہم آپ کو حیدرآباد والے دعا کرتا تھا اللہ پاک سے رب العالمین کو ایسا چینل عطا کرتے پر دکھا دی بچے بچے جو گانے گاتے ہیں اللہ شکر رب کا شکر العالمین کا ایک دن مجھے ایسا معلوم ہوا کہ یہ مدنی چینل ٹی وی پہ آنے لگا اتنا دل خوش ہوا سب اتنا دل خوش ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا سبل مدنی چینل دیکھنے سے الحمد للہ ہمیں جذبہ ملتا ہے نیکیوں کا گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے میری تین بچیاں ہیں دو بچے ہیں الحمدللہ وہ بچی جو ہے مدنی چینل کی برکت سے معلومات کے اندر مجھ سے آگے بڑھ چکی ہے میری والدہ محترمہ نے مجھ سے معلوم کیا ایک بات مسئلہ میں نے کہا بھائی یہ بتائے گی بچی ہماری بڑی بچی تو ہماری امی ہسنگ لگتی ہوں تو بڑا وہ کہاں بتائے گی میں نے کہا نہیں اس کو بھی زیادہ پتا تو اس نے معلوم کیا اس سے میں نے تو اس نے بتایا فوراً وہ والدہ بھی ہماری حیران رہ گئی تو الحمد یہ مدنی چینل کی باہر ہے کہ مدنی چینل سے علم دین بہت زیادہ بہت زیادہ حاصل ہو رہا ہے اس کے آنے سے مطلب یہ کہ مذہبی معلومات میں اضافہ ہوا ہے اور نماز روزے اور دوسرے جو واجبات اور سنتیں ہیں ان کو سیکھنے کا موقع میں مدنی چینل کو اس وقت اس قوم کو جتنی اثر ضرورت ہے ہمیں ایک صحیح راہ پر لے جا ہے اور ہمیں اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہیے اس چینل میں کوئی اسٹار نہیں ہے کوئی لیڈیز نہیں ہے یہ چینل ہماری ضرورت ہے ہم لوگوں کو اس کی ضرورت ہے ہماری اچنا کے لیے چینل چالو ہوا ہے ہم اور ہماری اولاد کے لیے بہت ہی بہتر ہے مدنی چینل دیکھتا ہوں تو ماشاء پیور خالص دینی باتیں ہوتی ہیں اس سے نہ کوئی کمرشل نہ کوئی ایڈورٹائزنگ ماشاءاللہ دین کے لیے اچھی باتیں اچھے اچھی کام کر رہے ہیں مدنی چینل ماشاءاللہ اللہ درس کے حساب سے نماز نعتوں کے حساب سے بہت اچھا ہے ہم کاروباری حضرات کو بہت پسند ہے حضرت صاحب اور مدنی چینل کے تمام سٹاف کو مبارک مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے پورے چھ سال مکمل کیے گھر پر بھی ہم الحمدللہ مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں اور مدنی چینل الحمدللہ ہمارے گھر پر اچھے طریقے سے اس کو اس کی سنتوں کو بھی سیکھ رہے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اس سے بڑا ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے رنگین ماحول میں ایک ایسا چینل لانچ کیا دکھایا لوگوں کو کہ آج وہ جو ہے دن کو بہت گریب سے سمجھنے لگے ہمیں اس خرافات کے دور میں ایک ایسا چینل ملا کہ جس نے ہمیں ان بہت سے یعنی کہ غیر شاعری کاموں سے بچنے کی تمیز سکھائی نا میں نے غسل کا طریقہ سیکھا مدنی چینل سے میری کافی نماز میں مسٹیک تھی جو میں نے مدنی چینل کے اس کے نسبت سے میں نے جو ہے اپنی کیا بولتے نماز ٹھیک کری پوری دنیا میں بہت مشہور چینل ہے صرف پاکستان میں ہی نہیں باہر ممالک میں بھی اس کو بہت لائک کیا جاتا ہے اس سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے لوگوں کو مدنی چینل کے پھول تو وہ پھول ہیں جو لوگوں کو بہت کچھ دے رہے ہیں اور لوگ ان سے لے رہے ہیں صلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اور بھی بہت کچھ ممکن ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کو آج دکھایا جائے اب مدری مذاکرے کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ امید تو سوالات ہوں گے اور آپ کے جوابات ہوں گے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی